السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی الحمد للہ والسلام على اشراف والسید وعلى آلی اجمعین اور پھر اس کی کی مقصد بیان کیا ہے. جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا اصل منصر اللہ کی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حاصل ہوا ہے وہ اس بات کی وضاحت پیش کر رہا ہے کہ مقصود اول اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے زندگی کے کسی شعبے میں ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا لیکن چوبیس گھنٹے اس میں انسان کی ضرورت بھی عادت بھی عبادت لکھی اسی بھی بھی عبادت بھی کرے بھی عادت لکھی ہے کیسے اللہ کے حوالے کرے اللہ تعالی نے اس حوالے کرنے کا ایک مقبول قرآن میں بھی بیان کیا نہ چاہیے سلط وسلام کو اللہ نے کہا سلنگ جی خواب آئے تو اس کو باپ سے شیئر کرنی چاہیے سرے سے غلط والدین کو سب سے زیادہ یہ خاص ہونی چاہیے کہ میرے تین اولاد چلے کہا بیٹا اللہ کا حکم آیا ہے کہ گردن چھری چلا دیں چلائے والوں پھر قرآن نے تعبیر کیا کی ہے دونوں نے گردن لگائی جاندر ہوا ہے اسماعیل اللہ کو یہ ادار اتنی دنیا تک قربانی اس سندر کو بھی اللہ نے جاری کر دیا عبادت چوبیس گھنٹے ساتھ اپنی عبادت بنا سکتا ہے اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں چلے جاؤ تالا بیٹھ جاؤ بازار میں نہیں بیٹھا ہے تجارت کر رہا ہے زندگی کسی شو میں وہ عبادت کر سکتا ہے چوبیس تقسیم کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ہے یا علاش اللہ کی تیزی سے نکل آپ صلی اللہ فرمایا سنو یہ یہ ہے اگر اپنے بچوں کے لیے حلال لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے اگر اس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہیں ان کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ اس کے زندگی میں انسانتا ہے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوست و خادم میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیسے ہی وما وما داروں کا اپان اپل اپنا کروڑ روپے خرچ کیے ہوں گے نام عمال صدقہ لکھاؤ یہ بھی آٹھ گہن چوبیس گہنوں سے بچتے ہیں وہ ہے نیل کا ایک مختار اندازے کے مطابق انسان زندگی کا رکھا حصہ سو کر ہے نیل کیسے علاقے برت سکتی ہے سو کے بھی کوئی بات کرتا جی ہاں اگر شاہ جو کے کر ذکر کرے وہ بھی نیت کرتا ہے نیت کیا کرتا ہے اللہ تعالی تیرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی لذت دی دی صبح بڑا اللہ اور حدیث کے الفاظ نہیں پڑی ایسی نام ایک ہیں دوسرے اٹھا کے گئے قومتی سو کے بھی عبادت ہوں جا کے بھی اللہ کی عبادت کہ تازہ کام کرنا ہے چوبیس کرتے انسان عبادت بنا سکتا ہے جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے کے چوبیس کے عبادت کی قبولیت کے بنیادی سطح کی لاد کے لیے عبادت کی جائے من کرتا ہے اگر سنت کے مطابق نہیں حدیث کے مطابق نہیں وہ مردوز آپ تو مردو اللہ کیپ سے قبول نہیں پرانے رجحت کے اللہ سے فرماتے ہیں اللہ اب کیا کرو ضائع کیسے ہوتے ہیں جب اللہ, اللہ خساب خساب جب اللہ کے سنانا جاتے اور جو شروع کے بعد عبادت کی تاریخ میں آپ نے سنا تھا کتنی چیزیں انسان کی نیت اور ارادہ یہ بھی عبادت انسان کے اقوال یہ بھی عبادت ہیں انسان کے اقوال و آباد یہ بھی عبادت ہیں جب ان سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو آئیے تینوں میں غور کرے ہیں کیا عبادت کرنے سے ہی آخرت آخرت بدن ہے بھی, بھی انسانی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی پر کیا صحیح ہو اللہ انفرادی زندگی میں سفرتک کرتے ہیں تھوڑا انسان کا عمل ہو اللہ تعالیٰ اس کامیاب ہو خالص کر لو تمہارا تھوڑا آگن بھی تمہارے لیے کامیابی کے کافی ہو جائے کیسا کی روایت میں ایک شخص کہنے لگا سب لوگ آپ میں سسرا کروں گا لوگوں کی طرف کو سب کا رکھنے کے لیے آدمی اس کو لوگوں نے چورہی دلا رہا غنی کو دلا رہا دنیا میں کیا فائدہ ہوا جی نہ سیدیت کا مال نے دیا کھانا تو پہلے بھی بدکار کھاتی ہوگی تیرا مال اس نے کھایا پوری زندگی کی بدکار اس نے کھایا ہے وَلَعَلَى السَّرِ يَسْتَعِقُ بِهَا اَنسَّرِ فَتِی چور کرتا تھا کھانے بھی کھاتا ہوگا تیرا مال اس نے کھایا ہے جو اس نے کھایا ہے فرمایا إنما ينصر الله مدد مدد اللہ نازل اللہ نازل جب دنیا کے جائے گا جب لوگوں کے نماز کی بلاوٹ جب ملاوٹ کر کام کرے تو خیر خالی بہت سچا ہے صحیح ہوتی ہے تو زندگی دلوقتي بھی اثر ہوتا ہے اور معاشرے پر ریئر میں تو آ جائے گرادی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے گھر سے کیا کرتا باپ بہت ہو گیا تھا بچوں نے نشرا کیا کہ باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے لٹائی جائے مسکین کو دے آج چھکے چھسک رات کو ہی بعد میں چلتے پر کام پورا کر لے نکلے کے بعد ہو گئی قرآن کیا کہہ رہے جات کے لیے جاتے الله کو فائدہ تو ہوگا دنیا میں کیا فائدہ ہے برادی زندگی پر اجتماعی زندگی پرتا ہے اللہ میں بلائیں اس سے دور کر دے سے چھوٹی بلا ہے تو ختم ات ات تو اسے ہو رہی ہے مجھے تو اس سے بڑی اللہ دور جب لب دور ہوتا ہے لام ہوتے بڑا ہوتا ہے اکیلا متاثر ہوتا, ہوتا ہے کہ پورا خاندان سامنے ہوتا ہے بیوی بچے والدے خاندان لیکن پڑھ لے زندگی میں بھی آخر پیدا ہوتا ہے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ بخش ہوگی نہیں میرے بھائی وہ تو ہوگی ہوگی دنیا میں بھی فائدہ ہے اللہ جی میرے وہاں سے عکال کرتے ہیں جہاں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا دنیا میں فائدہ ہوا مصیبت کرتا مصیبت کرنے سے مصیب خطم خوشیاں خطا آسانی آ گئی مال کی برآبانی کو لوگ ترکتے ہیں اللہ مال کر دے اپار کرتے ہیں سیلے رشتے دار بھی اللہ پے گا یہ باپ بنے گا تو کوئی دادا بھی تو بنے گا کسی خوشی ملے گی تو کوئی نانا بھی تو بنے گا کوئی ماں بازار میں جاتا ہے پھل خریدنے جب اللہ تھا کیلا رکھ دکھاتا گھر والوں اللہ اللہ یہ عبادت ہے بول رہے ہیں یہ کلمات عبادت ہے اس کا آخر میں تو کا ہوگا پائے دنیا میں بھی انسان کا قرض دور ہوگا اکیلے انسان پہ قرض ہوتا ہے کیسا سارا ہوتا ہے قرض دور نہیں ہوتا, پورا ہو جاتا اور اس کے انسان انسان جب کسی کے لیے اور دوسری بات میں آتا ہے جعوت ہی ملک يقول جب جب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے بولتا ہے یہ عبادت ہے اس لیے سے دعا کرتا ہے اللہ راضی ہو اس کے حرکت کرنے شروع کر دے آسمان سے فرشتہ آپ کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے لے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ بھی قبول ہلکا ہوگیا آپ اب بھی سدر گی سارے دنیا کے دور ہوئے جب اس کا گھر والے اور رشتے داروں کے بھی دور ہوں گے اللہ دل ہمارا دل لگا ہے اور آپ کا عمل جب انسان کرتا ہے کوئی بھی عمل وزو کو لے لیجیے کیا وزو کا فائدہ آخر میں ہوگا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے میں علی ذکر آج فائدہ ہوگا دنیا میں فائدہ کیا ہے اللہ محنت نہیں کروایا کہاں کھول کے بیٹھتے جانتے بولنا ہو گیا مجھے کیا پتا ابو نے نماز پڑھتا ہے اس کا فائدہ آپ کو نماز کو سکون مل جائے ارے بلال رزان کو سکون مل جائے سسول مل جائے زندگی میں یہ نئے لوگوں کا شیوا رہا ہے میں نہ Let's okay. go. چل رہا تھا پہنچا پہ پانی لے جا رہا ہے کون ہو؟ اللہ. اللہ کے بندے میرا نام کیا ہے ورد <تصفيق> حبیب <تصفيق> <تصفيق> روایت تین لوگ سفر کر رہے آسان سے اور تین لوگ <تصح> لیٹ ہو گیا پھر واپس آیا تو والد سو چکے والد کے گیت خراب کرنا پسند نہیں میں نے والدین کو اللہ نے ہٹایا وہ رویوں میں ہم روک کر فائدہ ہوگا نہیں نہیں ہوئے ہو گیا سلوک کرے اللہ زندگی بھی لمبی کر دے دیتے ہیں مال بھی زیادہ لاپر آپ کو تو فائدہ ہو اس لیے فرمایا تمہارے رشتے دار ہوئی جاتے ہیں اور ان کی عادت کو زیادہ سے اللہ ہمیں عبادت میں دل لگانے کی ظاہری عبادت ہو یا باپ عبادت اولی عبادت ہو یا عبادت اللہ عبادت کو ہمارے لیے محبوب بنا دے لہ العالمین اس عبادت کے فوائد میں دونوں ہمارے تصویر میں فوباد سب سے بڑے جس طرح تیرے گھر میں آج جمعن ہے اور اپنے دیدار